تیہی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان اللجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبیب الله صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فزان سنت جو تقریبا 1500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اس کے بعد فزان بسم اللہ میں امیر اہلسنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم و ارشاد پاک ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بیٹھے بیٹھے اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے فرشتوں کے حالات اس میں ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس سے جو پچھلے سلسلے گزر چکے ہیں ان سلسلوں میں ہم نے فرشتوں کے بارے میں یہ بات تو سن لی کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی جو ہے ان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں جن میں سے ایک ہم یہ بھی سن چکے کہ بعض فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے روح قبض کرنے پر لگایا بعض فرشتے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر معمور کیا کہ وہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لے کر حاضر ہوتے یہی ہی بعض فرشتے وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آسمانوں پہ رکھا ہے کچھ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں کچھ دوسرے کے ہیں کچھ تیسرے آسمان کے ہیں یوں اس طرح درجہ بدرجہ یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو کہ ارش کو اٹھانے والے ہیں اب اسی طرح سے کچھ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر مختلف کاموں پر معمور فرمایا ہے جن میں سے ایک کام جیسے بارش کو برسانا اس پر بھی کچھ فرشتے مقرر ہیں تو وہ فرشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسانے پر جو وہ معمور فرمایا اس فرشتے کا نام ملک القطر یا ملک المطر یہ دونوں نام ہیں کیونکہ قطر یہ قطرے سے نکلا ہے اس حوالے سے جب یہ نام ہم کہیں گے کہ ملک القطر گویا کے قطروں والا فرشتہ یعنی وہ فرشتہ جو کہ قطرے برساتا ہے اور مطر چونکہ عربی میں بارش کو کہتے ہیں اس حوالے سے اس کا نام ملک المطر بھی ہے کہ یعنی وہ فرشتہ جو کہ بارش کو برساتا ہے تو جہاں اس فرشتے کی اس کی ڈیوٹی ہے میں شامل ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ بارش کو برساتا ہے تو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے یہ وہاں جا کر بارش برساتا ہے اب جہاں بارش برسانا اس کا کام ہے اس کے علاوہ بھی مختلف امور یہ فرشتہ کرتا رہتا ہے اب یہی فرشتہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے پیارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت عطا فرمائی جائے گویا انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں فرشتے اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے اور یہ وہاں جا کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کریں تو الحمد ہم اس میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شاہ نے ہمیں اپنے پیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں خود ارشاد فرمایا اور پھر کتنے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں یوں ہی ان خوش نصیبوں کا کیا حال ہے کہ جو سرکار کی حیات ظاہری میں آپ کی بارگاہ میں رہتے اور آکار علیہ سلاۃ و کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے بہرحال اس فرشتے نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا مجھے اس بات کی اجازت عطا فرمائی جائے کہ میں پیارے آقاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں جا کر آپ پر درود پاک پیش کر سکوں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکوں تو اللہ شاہ نے اس فرشتے کو اجازت عطا فرمائی تو جو ہی یہ فرشتہ یعنی ملاک المطر یا ملک القطر یا قالیہ سلامت وسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت ہمارے پیارے آقاف صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت ام سلم تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے یہ فرشتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سلام ارض کیا تو ابھی یہ وہیں پر حاضر ہے کہ اس دوران سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آکا سلطلام کی بارگاہ میں تشریف لائے ابھی آپ بچپنا تھا وہ چھوٹی عمر ہے اسی عمر میں جب وہ آئے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کچھ اس انداز کی تھی کہ وہ آتے ہی آکا صلاحت وسلام کی گود میں بیٹھ گئے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی محبت سے شفقت سے پیار فرمایا ان کے چہرے کو بوسے دیے ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے تو یوں جب اس فرشتے نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیار اور محبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھا تو اس وقت انہوں نے ارض کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ اپنے اس شہزادے سے بہت محبت فرماتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں اپنے اس بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں اس وقت آپ نے عرض کی کہ حضور آپ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا چلو کہ آپ اپنے اس شہزادے سے بہت محبت فرماتے ہیں لیکن ان قریب آپ کا یہ جو شہزادہ ہے اس کو آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کر دیں گے یہ جو روایت ہے یہ مختلف طرق سے مختلف طریقوں سے احادیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے چنانچہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتی ہیں کیا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے گھر میں یہ ایک فرشتہ آیا ہے اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا اور یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ جو بیٹا حسین ہے یہ شہید کیے جائیں گے تو اگر آپ اس بات کو چاہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد فرشتہ جو ہے اس جگہ کی جو مٹی ہے وہ لا کر انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی تو یوں یہ جو ہے ملک المطر یعنی بارش کا فرشتہ تو جہاں ان کے ذمے یہ کام ہے کہ یہ بارش برسانے پہ اللہ نے معمور فرمایا یہ جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہاں بارش برساتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اکا لیہ سلاۃسلام کی بارگاہ میں حاضری کے بھی مشتاق رہے تو اس سے فرشتوں کے اندر بھی اکا علیہ سلاط والسلام کی محبت کیسی ہے الحمد اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی قدر محبت کا ثبوت دیتے رہیں اور محبت کے ثبوت کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ جو حدیث پاک میں بھی بتایا گیا وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی تو الحمد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ بھی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہی کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقاص ممباہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں ان کو اپنائیں ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت میں بہتری ہی بہتری ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو یہ جو فرشتہ ہے ملک المطر یا ملک القطر جو بارش برسانے پر معمور ہے ان کے متعلق ایک عجیب قسم کا واقعہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے مشکت شریف میں اس واقعے کو بھی نقل کیا گیا فیضان صدفات میں اور الحمد الحبائق الحبائق اخبار الملائک یعنی فرشتوں کے جو حالات ہیں اس میں امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں جو سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ کسی آدمی نے وہ جنگل میں اس کا گزر ہو رہا تھا تو اس نے وہاں ایک بادل دیکھا اور بادل سے اچانک ایک گرج کی سی آواز سنی اور آواز کچھ اس انداز کی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بادل جو ہے اس کو فلاں کے باغ میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو برسا دو اب وہ شخص جس نے یہ آواز سنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بادل کو فلاں جگہ پر لے جائیں اور فلاں جو شخص ہے اس کے باغ میں اس بارش کو برسایا جائے اب یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پر ایک آدمی اپنے ہی اس باغ کے اندر اپنے کھیت میں وہ وہاں پر اپنے کام میں مصروف تھا جب وہاں پہنچا ہے تو جیسے وہاں یہ پہنچا ادھر سے بادل بھی چونکہ پہنچ چکا تھا تو بادل وہاں جا کر برسا جب برسا ہے تو اس شخص نے جو کہ بادل کے پیچھے پیچھے گیا تھا وہاں جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے پوچھا بھائی آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے کہا کہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے یہ جو بادل ہے اس کو فلاں مقام پہ دیکھا تو وہاں سے یہ میں نے آواز سنی تھی کہ اس کو فلاں کے باغ میں جا کے برسایا جائے تو اس لیے میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں اس شخص نے کہا کہ اگر آپ نے یہ ماجرا سن ہی لیا اس بات کو دیکھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں وہ شخص نے جب نام بتایا اب وہ دوسرا والا شخص پوچھتا ہے آخر ایسی کون سی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ شرف ملا ہے آپ کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہیں اس نیک عمل کی برکت سے یہ اللہ شاہ نو نے آپ پر کرم فرمایا ہے وہ شخص کہنے لگا کوئی ایسا تو میرے پاس نیک عمل نہیں صرف یہ ہے کہ یہ جو میرا باغ ہے یہ جو میرا کھیت ہے اس میں سے جتنا کچھ بھی مجھے اناج ہوتا ہے جو کچھ بھی غلہ اس میں نکلتا ہے میں اس کے تین حصے کر لیتا ہوں ایک حصہ اس کو میں اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہوں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں ایک جو حصہ ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور بقیہ جو تیسرا حصہ بچتا ہے اس تیسرے حصے کو میں دوبارہ اسی کھیت میں بونے کے لیے دوبارہ سے رکھ چھوڑتا ہوں بس یہی میرا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنا مجھ پہ کرم فرمایا تو میٹھے میڈیا اس ٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ سواد فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اس نے راہ خدا وجل میں دینے کا معمول بنایا جب اس کا یہ معمول ہے تو اس معمول کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کیسا کرم فرمایا کہ اس کی کھیتی اس کا باغ جو بھی اس کی آمدن کے ذرائع ہیں اللہ ہونے اس کی آمدن کے جو ذرائع ہیں اس کا انتظام بھی فرما دیا تو الحمد ہمیں یہاں سے یہ ذہن ملتا ہے کہ واقع اللہ کی راہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرماتا ہے اب جیسے انہوں نے یہ کیا کہ ایک حصہ مقرر کر لیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جو ہماری آمدن بنتی ہے اس آمدن میں سے کچھ ایک حصہ چاہے وہ ایک فیصد ہو چاہے وہ دو فیصد ہو چاہے تین فیصد ہو اس سے بڑھائے چاہے تو بارہ فیصد ہو چاہے تو پچیس فیصد ہو چاہے چھبیس فیصد جو بھی ہو ہم ایک حصہ مقرر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوگی تو جیسے اس شخص کا حال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کھیت کی, کی سیرابی کے لیے ملک المتر کو یہ حکم عطا فرمایا کہ یہ جو بادل ہے اس کو اس بندے کے باغ میں جا کر برسایا جائے تو اس طرح ممکنات میں سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں اور ہر ماہ جو ہے اپنی آمدن میں سے کچھ فیصد جتنا ہم آسانی سے دے سکیں اگر ہم اس کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آمدن کے بھی ذرائع جو ہیں ان کو ہمارے لیے مستقل فرما دے گا کہ اگر کہاں کسی بھی جگہ پر جو کچھ ہمیں پریشانی آتی ہے جب ہم اپنا مال کمانے لگتے ہیں تو اگر یہ معمول ہمارا بن جائے گا تو امید ہے وہ ساری رکاوٹیں ساری پریشانیاں جو ہمیں اس طرح سے آتی ہیں وہ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ وہ سب دور ہو جائے گی تو یہی جو فرشتہ ہے ملک المطر جہاں ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سلام کا نذرانہ پیش کروں یوں ہی انہوں نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور یہ گزارش کی کہ اللہ مجھے اجازت عطا فرما کہ میں تیرے جو خلیل ہے جو تیرے نبی ہے ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو انہیں اس وقت ہو سکتے میری حاجت ہو تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں جو ہے تیرے حبیب کے پاس جاؤں میں تیرے خلیل کے پاس جاؤں اور وہاں جا کر ان سے عرض کروں اگر انہیں میری کچھ حاجت ہو تو میں بادل کے ذریعے سے وہ جتنی آگ وہاں پر جلائی گئی ہے اس ساری آگ کو بادل سے بجھا دوں تو اللہ شان نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اگر میرے اس بندے کو میرے دوست کو میرے خلیل کو اگر تمہاری کوئی حاجت ہوگی تو وہ تم سے کہہ دے گا اور اگر نہیں ہوگی تو وہ منع کر دے گا تو جو ہی وہ فرشتہ سید ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی حضور آپ کو میری کچھ حاجت ہے تو آپ نے اشاعت فرمایا کہ جس سے حاجت ہے وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے تو اب یہ فرشتہ تو واپس آ گیا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم فرما دیا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے تو اس واقعے میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو ملک المت رہے ان کی کیسی یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے ان کو اگر کوئی ان سے حاجت ہو ظاہر تو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں یہ پتا چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا باعث سے برکت ہے کیونکہ اگرچہ ان امبیائی کرام کو ان سے کوئی حاجت نہیں تھی لیکن انہوں نے وہاں حاضری دے کر اپنے لیے برکتیں تو حاصل کر لی کیا کل علیہ اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں سے برکتیں مل گئی یوہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں سے بھی برکتیں مل گئی تو اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا باعث سے برکت ہے تو الحمد مسلمانوں کا یہ معمول ہے عرصہ دراز سے ہے کہ یہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دیتے رہتے ہیں اور وہاں حاضری دے کر ان سے برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں تو الحمد للہ برکتیں حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں اب ایک طریقہ تو یہی ہو گیا کہ ظاہر ان بزرگ کی بارگاہ ہمیں حاضری دے کر ہم جو ہے برکتیں حاصل کر لیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے ان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو پڑھیں جب لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے بھی ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی تو اس کے لیے جیسے کہ امیر امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری دعوت بڑا خاتوم العالیہ آپ نے مدنی انعامات میں بھی یہ ذہن دیا کہ ہم کم از کم جو ہے کسی بھی سنی عالم کی کسی بھی ایک کتاب کو پڑھنے کا روزانہ کا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ جب اس مدری انعام پہ ہمارا عمل رہے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو ان کا چونکہ ظاہری زندگی میں یہ فیض کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور ان سے باتیں سیکھی جائیں اور جب وہ اپنی ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئے تو پھر ان سے برکتیں اور فیض لینے کا طریقہ یہ کہ وہ فیض جو انہوں نے کتابوں میں چھوڑ دیا کتابوں میں لکھ دیا تو الحمد اس کو جب ہم پڑھیں گے تو وہاں سے ہمیں اس کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا میٹھے بل اسلامی بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین جس طرح ملک المطر ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذمہ داری عطا فرمائی اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بارش کو برسانا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں وہ بارش کو برساتے ہیں اسی طرح کوتی فرشتے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو اٹھانے پہ مامور فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے وہ يحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیہ <سَمَانِيَّة> ترجمہ کنز الایمان اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اس آیت مبارکہ میں یہ حامی نے عرش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد وہ آٹھ ہے لیکن اب اس کی جو تفصیل بیان ہوئی جیسے خزائن العرفان میں حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ اس میں مراد یہ ہے کہ جو قیامت کے روز اٹھانے والے فرشتے ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے آٹھ لیکن اب جو فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں وہ چار فرشتے ہیں اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ بروز قیامت جو آٹھ اٹھانے والے فرشتے ہوں گے آج وہ چار ہیں تو کیونکہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو جلال ہوگا دوسرا یہ بات بھی ہے کہ اس دن جو ہے چونکہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی عظمت کو اظہار کرنا مقصود ہے تو عرش کی عظمت کے لیے اس کے اظہار کے لیے قیامت کے روز یہی وہ فرشتے جو آج چار ہیں ان کو مزید بڑھا کر وہ آٹھ کر دیا جائے گا تو بروز قیامت یہ عرش اٹھانے والے فرشتے ان کی تعداد ہو جائے گی آٹھ جیسے اب یہ ان کی ایک ڈیوٹی میں شامل ہو گیا یہ فرشتے جو ہیں آٹھ ہو جائیں گے قیامت کے روز جو آج چار ہے وہ اس عرش کو اٹھا رہے ہیں اور قیامت کے روز آٹھ فرشتے ہو جائیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھانے والے ہوں گے دوسری اس کے اندر سیدنا امام سیدتی شاف رحمت اللہ تعالی علیہ جو وضاحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ جو ان عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں یہ آج اگر چار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو آٹھ فرمائے گا اور جب یہ آٹھ ہوں گے تو ان کی آپ نے کچھ صفت بیان فرمائی ہیں کہ یہ ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جسامت اتنی بڑی بنائی ہے کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ نچلی زمین میں ہیں اور ان کے سینگ جو ہے وہ عرش تک پہنچے ہوئے ہیں یو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو یہ اٹھا کے رکھا ہے اور ان کی تصویر میں یہ بات شامل ہے یہ یو تصویر کیا کرتے ہیں سبحان کا یہ حدیث مبارک ہے یہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ فرشتے جو ہے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کی جو تصویر میں یہ بات شامل ہے وہ یہ کہہ رہے اللہ تو جہاں بھی ہے تجھے پاکی ہے گویا کہ ان فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کہاں پر ہے اسی سے علماء کرام نے اس مسئلے کو بیان فرمایا جس کو مزید وضاحت کے ساتھ سعید اعلی حضرت امام علیہ سنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتو رضویہ میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ تان کے لیے جہد اور جسم کا ثبوت کرنا یہ کفر ہے یعنی یوں کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ہے یا اللہ اس طرف ہے یا اللہ اس طرف ہے یا اس, ہے. یا اس کا اس طرح کا جسم ہے کہ وہ فلاں جگہ پر تشریف فرما ہے تو ایسے یہ جملے جن سے اللہ جل شاہ کے لیے جہد یا مکان کا تصور جو ہے وہ سامنے آئے یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں بلکہ علماء کے اس کو کفر فرماتے ہیں تو یہی ہی جب اتنے وہ فرشتے جو اتنے اللہ کے قرب میں ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و طار کی ذات مبارکہ کہاں پر ہے تو اسی طرح سے جب انہیں علم نہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ وہ ادراک سے مابرا ہے کوئی بھی شخص اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص یہ اس کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالق وہ عقل سے ماں برا کہ اس کو عقل احاطہ کر سکے اس اعتبار سے چونکہ عقل ہماری محدود اور اللہ کی ذات لامحدود تو کوئی بھی محدود چیز ہے وہ لامحدود چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے یہی جو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے بارے میں حضرت زازان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حاملین عرش جو ہیں یہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں کہ ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ نور کی شعاع کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں بلکہ اس نور کی چونکہ تجلی ایسی ہے اس کی روشنی ایسی ہے کہ یہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے لہذا انہوں نے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں یو ہی جو فرشتے ہیں حامل عرش تو حامل عرش جو ہے ان کے بارے میں حضرت ہارون بن ریاب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں جب یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو آپس گفتگو میں ان کی آواز بہت ہلکی ہوتی ہے بہت آہستہ سے یہ کلام کرتے اور ان کی تصبیح میں یہ بھی شامل ہے یوں کہاں کرتے ہیں سبان کا بحد بعد کا کہ اللہ آپ کے عالم ہونے کے باوجود آپ کی بردباری پر تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ پاکیزی کو بیان کرتے ہیں اور یہی۔ ہی ان کی تصویر میں یہ بھی شامل ہے جو کہ کہتے ہیں صبح نکا و اللہ افو کا کا کہ آپ کے صاحب قدرت ہونے کے باوجود آپ کے معاف کر دینے پر اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں تو یہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھانے والے ہیں یہ اس طرح اپنے رب ازب اجل کی تسبیح کو بیان کیا کرتے ہیں اب جو کہ مختلف روایتیں ہوئی کہ روایت فرشتے ہیں اور یہی معتبر قول ہے جس کو خزان عرفان میں بھی نقل کیا گیا اور کیونکہ بعضوں میں آٹھ کا بھی ذکر ہے کہ آٹھ فرشتے ہیں تو ان دونوں روایات کو آپس میں اس کی تطبیق دینے کا طریقہ یہی کہ جن روایات میں وہ چار کا ذکر ہے تو وہ سراہت ہے کہ وہ چار جو ہے وہ دنیاوی طور پر ہیں ابھی جو عالم چل رہا ہے دنیا کا عالم اس دنیا میں اس وقت جو ہے جو فرشتے اٹھانے والے ہیں وہ چار ہیں جیسا اس روایت سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے حضرت ابن زید رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے اقوام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمیروم قیامت کہ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے اب جو ہے وہ چار ہے اور قیامت کے روز اس کو اٹھانے والے فرشتے وہ آٹھ ہوں گے اب حضرت وحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان فرشتوں کی شکل و صورت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ فرشتے طرح کے ان کے کی شکل کیسی ہے آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو مزید ان چار کے ساتھ اور چار کو شامل کیا جائے گا اور یہ جو چار ہیں ان میں سے ایک فرشتہ وہ انسان کی شکل کا ہے اور یہ جو انسان کی شکل کا ہے یہ اولاد آدم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کی سفارش کرتا ہے اور یوں عرض کرتا رہتا ہے کہ اللہ تو اپنے ان بندوں کو رزق فرما دوسرا جو فرشتہ ہے اس کی جو شکل ہے وہ پرندوں میں سے ایک پرندے کی طرح ہے اور وہ جو فرشتہ ہے وہ پرندوں کے رزق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے تیسرا جو فرشتہ ہے اس کی شکل جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی طرح ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کے رزق کے لیے دعا کرتا رہتا ہے جانوروں کے رزق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہے اور یہ چوتھا فرشتہ ہے اس کی جو شکل ہے وہ درندوں میں سے ایک درندے کی طرح کی ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ تو یہ درندے جو ہیں تو نے پیدا فرما انہیں جو ہے وہ ان کا رزق عطا فرما یہ اس طرح یہ چاروں شکلوں والے فرشتے یہ اللہ کی بارگاہ میں جس جس شکل پر جو فرشتہ ہے اس طرح کے انسان ہیں یا جانور ہیں یا پرندے ہیں یا درندے ہیں ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رزق کے لیے عرض کیا کرتے ہیں تو یہ جو فرشتے ہیں جب ان پر ارش کو رکھا گیا جب انہوں نے عرش کو اٹھایا تو عرش کی حیبت اور اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ فرشتے حالانکہ فرشتے بہت طاقتور اللہ کی مخلوق ہیں لیکن اس کے اس کی عظمت اس کے روپ اس کے دبدبے کی وجہ سے یہ فرشتے جو گھٹنوں کے بل گر گئے اور جیسے یہ گھٹنوں کے بل گرے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام سکھایا گیا کہ آپ لاہول شریف پڑھے جیسے انہوں نے یہ پڑھا لاہولا تو یہ ان کا پڑھنا تھا تو اس پڑھنے کی برکت سے ان کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ یہ بالکل سیدھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے جب یہ سیدھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ کریمہ بھی ان کے ورد میں رہتا ہے اس کو یہ پڑھتے رہتے ہیں اس کے پڑھنے کی برکت سے الحمد یہ عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو عرش ہے اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے معاملات جو کہ ہماری طاقت اور قدرت سے باہر ہیں وہ جب بازوقات ہم سے ہو جاتے ہیں یا ہمیں اس کی طاقت قدرت مل جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ملتی ہے اس لیے ہر جو کام ہے کہ جو ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ بہت ہمیں بڑا نظر آتا ہے اس کے لیے ہمیں اللہ ہی کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہی ہمیں اس کے کرنے پر قادر بنا سکتا ہے تو ان جب یہ ہم زہر بنا لیں گے یہ توکل ہمارا پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ ہمارے جو عمل ہیں ہمارے جو کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس برکت سے وہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے یو یہ جو فرشتے ہیں جو عرش اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالان ہو ایک روایت نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پہراقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف فرما ہے جب آپ صحابہ کے پاس تشریف لائے ہیں تو صحابہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے تو آکا علیہ سلام تم نے پوچھا کہ تم جمع ہو کر کیوں بیٹھے ہو عرض کیا ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کی عظمت میں فکر کریں آپ نے فرمایا تم خدا کی عظمت میں کسی خاص فکر تک نہیں پہنچ سکتے مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ تو ایسی ہے کہ اس کی ذات میں ہم یہ سمجھے کہ غور و فکر کر کے اس کو سمجھ لیں تو یہ نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے رب کی کچھ عظمت نہ بیان کروں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں تمہارے آکا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش برداروں میں ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے عرش کے کونوں میں سے ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ فرشتہ ایسی طاقت اور قدرت والا ہے کہ اس نے عرش کو اپنے ایک کندھے پر لیا ہوا ہے اس کو اللہ نے قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک عرش کو کونے کو اپنے پر رکھے ہوئے ہیں گویا اس کے بوجھ کو وہ برداشت کیے ہوئے ہیں تو اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ الحمدللہ جمع ہو کر ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سنت صحابہ ہے تو الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اس بات کا اہتمام ہے کہ یوں ایسے اجتماعات کیے جاتے ہیں کہ جس میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر کے ساتھ ساتھ جیسے کہ قرآن پاک کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں پھر ان میں غور فکر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے اور ایسے اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں حاضری کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ ہمیں سی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی سلو علحبیب صلی اللہ تعالی على محمد